وہ تو ناؤ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بن اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنا